واشهد الله اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ومرشدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين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 آج یکم اپریل سن 2020 ہزار بیس عیسوی میلادی ہم رمضان المبارک کے دورے تفصیر القرآن کا آغاز اللہ رب کائنات کی توفیق اور امداد سے کر رہے ہیں عموماً ہمارے دروس قرآن میں علماء طلبہ، عوام کثیر تعداد میں شریک ہوا کرتے ہیں لیکن اس سال ایک وبائے عام کرونا وائرس کی وجہ سے احتیاطی تدابیر کے پیش نظر ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ درس قرآن ان اللہ عزیز آن لائن ہوگا اور جب تک یہ وبا ختم نہیں ہو جاتی اس وقت تک طلباء کرام کو درس میں شرکت کے لیے آنے کی اجازت نہیں اپنے اپنے مقامات پر اپنے اپنے علاقوں میں موبائل نیٹ کے ذریعے آپ قرآن کریم کے درس کو سماعت فرمائیں جو آداب قرآنی ہیں ان کو ملحوظ نظر رکھیں باوضو ہو کر قرآن کے مصحف کو سامنے رکھ کے سیکھنے اور لکھنے کی کوشش کریں دوسروں کو بھی اس موقع سے فائدہ حاصل کرنے کی دعوت دیں تفصیلی آداب سے اجتناب اور احتراض کرتا ہوں عام طور سر عام طور سے تو درس کے ابتدا میں علم اور علماء اور طلباء کے فضائل اور برکات کا تذکرہ ہوا کرتا ہے اس کے بعد قرآن کریم کے درس کے آداب ذکر کیے جاتے ہیں پھر اصطلاحات یا اصول القرآن کے نام پہ سیریا بحث ہوتی ہے مشائقیشات اساتذہ کرام کے طرز پہ ہم دوسری ابحاس سے احتراز کرتے ہوئے بلا توقف اصول القرآن شروع کرتے ہیں اصطلاحات القرآن اصطلاحات درس قرآن یہ مختلف عنوانات کے تحت ذکر کیے جاتے ہیں جو آئندہ درس قرآن میں آپ کے لیے ممت ثابت ہوں گے اس پر ہمارے اساتذہ کے استاذ حضر شیخ القرآن والحدیث امام انقلاب قرآنی مولانا محمد طاہر نور اللہ مرکدہ کی مایاناز کتاب اصول القرآن کے بارے میں العرفان فی اصول القرآن مختلف عنوانات تقریباً چودہ عنوانات کے ذریعے اصطلاحات درس قرآن یا اصول القرآن انہوں نے ذکر کیے ہیں اور ان کے تلام زان رقم کیے ہیں ان عنوانات میں سے سب سے پہلا عنوان تعریف القرآن تعریف القرآن, تعریف القرآن قرآن کریم کی تعریف علماء کرام نے اپنے اپنے لہجے میں قرآن کریم کی تعریفیں مختلف الفاظ اور تعبیرات کے ساتھ ذکر کی ہیں ملا جیون نے نور الانوار میں کچھ اس طرح فرمایا امل قرآن فل کتاب المنزل على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المکتوب فلم صاحفی المنقولا نقلم بلا شبھاتن قرآن وہ کتاب ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی ہے مسائف میں لکھی گئی ہے اور ہم تک تواتر کے ساتھ بلا شبہ منقول ہے پہنچی ہے یہ تمام آسمانی کتابوں کا نچوڑ ہے اللہ رب العزت نے چھوٹی بڑی ایک سو چار کتابیں نازل فرمائی جن کا خلاصہ اور نچوڑ چار کتابوں میں تھا ایک تورات دوسرا زبور تیسرا انجیل اور چوتھا قرآن پھر ساری کتابوں کا چاروں کتابوں کا خلاصہ اور نچوڑ قرآن میں اللہ رب العزت نے فرمایا شک اور شبہ کی گنجائش ہو سکے گی یہ قرآن کریم بے شک اور بے شبہ کتاب ہے قرآن کریم میں قرآن کی تعریف سورہ شعرا آیت نمبر ایک سو بہانوے میں کچھ اس طرح فرم ذکر فرمائی اللہ رب العزت نے سورہ شعرا آیت نمبر ایک سو بہانوے انیسواں پارا و تنزیل رب العالمین نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وانه لفي زبور الاولين وانه لتنزيل رب العالمين اور बेशक یہ خواہ مخواہ اس کا نازل ہونا رب العالمین کی طرف سے ہے سارے جہانوں کے پالنے والے نے اسے نازل فرمایا نزل الب الروح الامین نازل ہوا اس قرآن کے ساتھ اترا اس قرآن کے ساتھ جبریل امین روح الامین امانت دار على قلب کا نازل ہوا ہے یہ قرآن رب العالمین کی طرف سے روح الامین کے واسطے آپ کے دل مبارک پر اعلیٰ قلب کا نبی علیہ السلام کے قلب اتر پر لتکون امین المنظرین اس لیے کہ ہو جاؤ آپ ڈرانے والوں میں سے بلسانی ناربین زبان عربی واضح میں حجازی عربی زبان میں اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا وَإنَّهُ لَفِي زبور زبر اور یقیناً بیان اس قرآن کا پرانی کتابوں پہلی کتابوں میں تھا تو مر رب العالمین یہ نازل ہوئی ہے بلقیس کے پاس سلیمان علیہ السلام کا خط آیا تھا اس نے کہا تھا انی الق یا کتاب کریم تو اسے ایمان کی دولت نصیب ہو گئی جب مسلمان رب العالمین کی طرف سے آئی ہوئی کتاب کا احترام اور ادب کریں گے تو انہیں بھی اللہ رب العزت ایمان و ہدایت اور امن و سلامتی کی دولت سے مالا مال فرما دے گا تعریف قرآن کے سلسلے میں سور مومن پہلی آئے تھے آپ ذرا دیکھیں سور مومن چوبیسواں پارا حامیم تنزیل الکتابی من اللہ العزیز عالیم اس کتاب کا نازل ہونا اللہ کی طرف سے ہے جو اللہ غالب ہے العلیم جاننے والا ہے سب کچھ کو ہر کسی پہ غالب ہے عزیز ہے اور سب کچھ جاننے والا علیم ہے سرحامیم دخان میں بھی قرآن کریم کی تعریف تمام حوامیم میں پہلی آیتوں میں اور زوات اور رات صورتوں میں پہلی آیتوں میں قرآن کریم کی تعریف ذکر ہے حامم دخان پچیسواں پارا پہلی آئے تھے حامیم والکتاب المبین مبین انزل نا ہفیل مبارک انا پنا منظرین والکتاب کتاب المبین یہ کتاب ہے واضح یقیناً ہم نے اسے نازل فرمایا فی لتن مبارک برکتوں والی شب میں برکتوں والی رات میں ان نا کننا بے شک ہم ڈرانے والے ہیں سر قدر تیسرے پارے میں اننا انزلنا فی لتل القدر وما ددرا کما لت القدر ہم نے قرآن کو قدر والی شب میں نازل فرمایا سورہ بقرہ آیت نمبر ایک سو پچاسی شاہ رمضان الدی انزل فیہ القرآن ہودل ناسی وبئی نا تم الحدا الفرقان مہینہ رمضان کا وہ جس میں نازل کیا گیا ہے قرآن ہود الناس ہدایت ہے تمام لوگوں کے لیے وبینہ تمین الہدا اور ہدایت کے احکامات کو واضح کرنے والا ہدایت کی راہ کو واضح کرنے والا والفرقان اور فرق کرنے والی کتاب حق اور باطل کے درمیان یہ تعریف ہے قرآن کریم کی قرآن کون سی کتاب ہے جو رمضان میں نازل ہوئی رب العالمین نے نازل کی روح المین کے ہاتھ پہ اتری رحمت العالمین کے قلب اتھر پہ نازل ہوئی عربی مبین لسان عربی مبین میں نازل ہوئی یہ قرآن کریم للت القدر میں نازل ہوا اور کس لیے نازل ہوا کون سی صفات کے ساتھ نازل ہوا سورہ سواد آیت نمبر انتیس آیت نمبر انتیس پارا کتاب انزلنا ہوئی لئی کا مبارک الدرو آیا تی ولی ترا الباب بہت بڑی شان والی کتاب ہم نے نازل کیا اس کو آپ کی طرف مبارک ان برکتوں سے لبریز برکتوں والی کتاب لیبرو آیاتی ہی اس لیے کہ یہ لوگ تدبر کریں سوچیں اس کی آیتوں میں ولی تدک الباب۔ اور نصیحت حاصل کریں عقل والے سورہ انعام میں اس کتاب کی تعریف ایک دوسرے انداز سے کی گئی آیت نمبر ایک سو بائیس ایک سو بائیس انعام میں یہ وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے ایک سو بائیس نمبر آیت روحانی مردوں کے لیے زندگی ہے قلبی باطنی ایمانی حیات ہے او من کا نام تن فاہی نا ہو اجالنا یمشی نوریم شی بھی فنس من کا نام آیا وہ جو ہو مردہ تھا مردہ روحانی اعتبار سے قلبی ایمانی عقیدوی اور باطنی لحاظ سے مردہ تھا مرا ہوا تھا فاح نہ ہو تو زندہ کر دیا ہم نے اس کو قرآن کے ذریعے وجال نا لہو نوریم شی بھی فناس اور ٹھہرا دیا ہم نے اس کے لیے نور روشنی پھرتا ہے اس روشنی کے ساتھ لوگوں میں لوگوں کو اندھیروں سے نکالتا ہے قرآن ہاتھ میں اٹھا کے یہ زندہ جو تھا مردہ کس کتاب کے ذریعے زندہ ہوا کمم مسلو فی الظلمات سبھی بخارج جمنہ سورے انبیاء سترواں پارا آیت نمبر اکاون سورہ انبیاء تعریف القرآن فلقرآن قرآن کی تعریف قرآن میں خود بیان کی گئی ہے سورہ انبیاء میں ابراہیم علیہ السلاۃ وسلام کے بیان میں اللہ رب العزت نے فرمایا والا قد آتے نا ابراہیم اور شدہ و بھی عالمین ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس مسئلے تو اور اپنے پیغام کے بیان کرنے کی لیاقت دی تھی پہلے سے اور ہم جانتے تھے اسے تو آیت نمبر پچاس میں قرآن کریم کی تعریف پہلے بیان ہوئی پچاس آپ نوٹ فرما لیں نہیں پچاس آیت نمبر پچاس وہ کرم مبارک ان آفا ان تم لہو کی ذکرم مبارک ان اور یہ قرآن کریم نصیحت ہے برکتوں والی برکتوں والی کتاب ہے انزل ہم نے نازل فرمایا اس کو افا ان تم لہو من تم لوگ اس سے انکار کرتے ہو یا اسے ناشنا اور عجیب سمجھتے ہو سورہ کاف میں بھی بہت عجیب انداز ہے تعریف فی القرآن سورہ کاف پہلی آیت پندرواں پارہ الحمد للہ ہلدی ہل کتاب اللہ تمام تعریف الوحیت کی خاص اللہ کے لیے ہیں وہ اللہ جس نے نازل فرمایا اپنے بندے پہ کتاب کو اپنے بندے پہ اس نے کتاب نازل فرمائی وال واجہ اور نہیں ٹھہرایا اللہ نے اس کتاب کو اے ٹیڑا ٹیڑھا بے القائے یا اے انشاءاللہ تفسیر اپنے مقام پہ ہوگی قیمًا بہت مضبوط ہے لینظر باساً شدیدًا من لدنہو ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لَهُمْ عَجْرًا حَسَنًا سورہ یوسف کی پہلی آیت میں بھی تعریف ہے قرآن کریم کی الف لام راتل کا آیات الکتاب المبین ان قرآن عربی اللہ اللہ کم تاقل یہ آیت یہ آیتیں ہیں کتاب مبین کی ہم نے اسے نازل فرمایا قرآن پڑھنے کی کتاب قرآن جوڑ کی کتاب عربی زبان میں لا الم تاقل خام خا کے تم عقل حاصل کر لو عقل من بن جاؤ ہم دوسرے طریقے سے قرآن کریم کی تعریف کرنا چاہتے ہیں ایک تو قرآن کریم کی صفات ہم نے ذکر کر دی کچھ قدرے لیکن قرآن کریم کی تعریف قرآن کریم کے اسما کے ذریعے ہوگی اسما اسم کی جمع ہے نام کو کہتے ہیں قرآن کے بہت سے نام ہیں اور ہر ہر نام قرآن کریم کا قرآن کی تعریف ہے اور قرآن کی صفات کو بیان کرنے والا ہے یہ بہت نام بہت فضیلت اور بڑی عظمت پہ دلالت کرتے ہیں کسرت السمائی تدل اللہ کثرت الصفات عرب کہتے ہیں کسی چیز کے زیادہ نام اس چیز کی زیادہ فضیلت اور عظمت کی دلیل ہوا کرتے ہیں جیسے ایک شخص کا نام مولانا بھی ہے قاری بھی ہے حافظ بھی ہے خطیب بھی ہے مفتی بھی ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس شخص میں صفات بہت ہے اور یہ اس کی صفات کے دلال دلیل دلائل ہیں امام سیوتی رحمۃ اللہ علیہ نے الاتقان جو علوم قرآن کے بارے میں جلال الدین سیوتی نے لکھی ہے اس میں قرآن کریم کے اڑتالیس نام ذکر کیے ہیں حضرت شیخ القرآن علیہ الغفران نے الارفان فی اصول القرآن میں ساٹھ نام ذکر کیے ہیں ہمارے بعض مشائخ نے سو سے زیادہ نام قرآن کریم کے ذکر کیے ہیں ہم ان میں سے چند اس مقام پہ ذکر کرتے ہیں پہلا نام قرآن کریم کا الکتاب الکتاب کتاب کتابت سے ہے لکھنے کو کہتے ہیں لکھی ہوئی لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے اسی لیے اسے الکتاب کہتے ہیں الفلام کمال کے لیے یا کتاب بمانے کا مضبوط اس کے دلائل بہت مضبوط ہیں اسی لیے اس کو الکتاب کہتے ہیں ذالک کل کتاب ریب بفی دوسرا نام مبین تل کا آیا تل کتابل ابھی آپ نے سورہ یوسف کی پہلی آیت میں پڑھا مبین واضح کرنے والی واضح اس میں کوئی اغلاق نہیں پیچیدگی نہیں ہر مسئلہ وضاحت کے ساتھ مدلل بیان ہوتا ہے تیسرا نام قرآن کریم کا کریم یہ کریم ہے کریم کرم کہتے ہیں عزت کو تو قرآن بھی کریم ہے سورہ واقعہ ستائیسواں پارہ آیت نمبر ستر سورہ واقعہ آیت نمبر ستر ستائیسواں پارہ انہول يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ تَنزِيلٌ مِّن لائمر الْعَالَمِينَ انہول لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ بے شک یہ قرآن ہے عزت والی کتاب کریم ان کثیر المنافع فی کتاب مکنون اس کا بیان ہے ان کتابوں میں جو محفوظ ہیں ہر قسم کے ردو بدل سے لایا الا المطہرون ہاتھ نہیں لگائے اس کو مگر پاک لوگ یا نہیں سمجھ سکتے اس قرآن کو مگر معین یہ معنی بعض علماء نے کیا ہے زنون مصری رحمت اللہ علیہ سے بھی یہ منقول ہے لا مس المطہرون اے لاف مہو المعید تنزیل من رب العالمین اس قرآن کا نازل ہونا رب العالمین کی طرف سے ہے اس قرآن کو کلام اللہ بھی کہتے ہیں سر توبہ آیت نمبر چھ مشرقین مستامینین جب امن مانگ لیں تو ان کو امن دے دو لیکن امن اس لیے دو کہ وہ اللہ کی کتاب سن لے آیت نمبر چھ سور توبہ وین احدمین المشرقین کا فرح کلام اللہ ویندمین المشرقین تجار کا اور اگر کوئی ایک مشرکوں میں سے پناہ مانگے آپ سے امن مانگے آپ سے نفع جر تو پنا دے دو اس کو حتا یسما کلام اللہ حتہ کی سن لے یہ اللہ کا کلام اللہ کا قرآن کلام اللہ قرآن سما ابلی منا پھر پہنچا دو اس کو سرحد پر جائے امن میں پانچواں نام قرآن کریم کا نور ہے نور اور یہ یاد رکھ لو زمنا دو نام قرآن میں قرآن کے بہت استعمال ہوتے ہیں ایک نور ہے دوسرا آیات سور تغابن سور تغابن آیت نمبر آٹھ قرآن کریم نور ہے نور روشنی کو کہتے ہیں اور ہر اندھیرا روشنی کے ذریعے ہی ٹوٹ سکتا ہے اور ختم ہو سکتا ہے فامین بلسولی نور اللہ تم لوگ ایمان لے آؤ اللہ پر اور اللہ کے رسول پر نور اور ایمان لے آؤ اس نور پر روشنی والی کتاب پر انزلنا الَّذِي انزلنا وہ جو ہم نے نازل فرمائی ہے وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خبیر سور آراف ایک سو ستاون ون ففٹی سیون ایک سو ستاون نمبر آیت میں بھی قرآن کریم کو نور کہا گیا ہے نوا پارہ ایک سو ستاون نمبر آیت فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ ہوسرو ہو وہ لوگ جو ایمان لے آئے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اور انہوں نے تعظیم کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی و نسرو اور انہوں نے امداد کی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی النور اللذی انزل معاہو اور تاب کی اس نور کی جو نازل ہوا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس نور کی تابیداری اور اتباع کی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہ نازل ہوئی الم المفلحون <سلام> یہ لوگ یہی ہیں کامیاب جنہوں نے اس نور کی تابیداری کر لی جو نور نبی علیہ سلاۃ وسلام پہ اللہ نے نازل فرمایا سر مائدہ آیت نمبر پندرہ میں بھی قرآن کو نور کہا گیا ہے چھٹا پارا یا کتابی قد جا رسولنا رسول کثیر کم تم تخون منل کتابی و عن کثیر کسیر قد جا من اللہ نوروں مبین قد جا اکم من اللہ بے شک آگیا تمارے پاس اللہ کی طرف سے نور وہ نور کیا ہے وہ ک تاب مبین عطھے تفسیری۔ یعنی کتاب مبین یہدی بہ اللہ من نہ ہو، صبح السلام وہیُخری جو ہم میہ الظلومات نور بھزنی ہی و یہدی ہم ثررات مستقیم۔ تو یہ نام قرآن کا جا بجا ہے نور قرآن کریم کا چھٹا نام ہدایت حدل للمتقین قرآن کو کہا گیا ہے حدل للناس کہا گیا ہے حدل للمتقین سور بقرہ کی ابتدا میں حدل للناس سر بقرہ 185 نمبر آیت میں ہدایت ہے ہا دا ہودن سورے جاسیا آیت نمبر گیارہ میں سورے جاسیہ آیت نمبر گیارہ ہا ہودن یہ قرآن ہودن ہے ہدایت ہے ہدایت کا سرچشمہ ہے ساتواں نام قرآن کریم کا شفا ہے شفا ظاہری بدنی اور روحانی باطنی امراض سے نجات کا ذریعہ ہے قرآن کو شفا کہتے ہیں شفا ہر قسم کی مرض اور بیماری سے نجات کا ذریعہ ہے گڑے بندہ کا بجلی نشتہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ المنین مِنَ الْقُرْآنِ اور نازل کیا گیا ہے قرآن سے ما ہوا شفا او رحما وہ احکام جو شفا اور رحمت ہے للمین مومنوں کے لیے یہ شفا بھی ہے رحمت بھی ہے مومنوں کے لیے دو نام ذکر ہو گئے شفا بھی ہے رحمت اللمومن اس میں روحانی علاج بھی ہے یونس آیت نمبر ستاون یونس آیت نمبر ستاون یا سقد من ربکم وشفاء لما فی سدور او لوگو قد جات کم من ربکم ربی کم یقیناً آ گئی تمہارے پاس نصیحت کی کتاب تمہارے رب کی طرف سے وشفا الما فدور اور اس میں شفا ہے ان امراض کے لیے جو سینوں میں ہوتے ہیں باطنی روحانی عقیدوی امراض کا علاج قرآن میں ہے قرآن کو ذکر کہتے ہیں اللہ کے یاد کا ذریعہ اللہ کی یاد کا ذریعہ سورہ ہیجر چودویں پارے کا پہلا صفحہ آیت نمبر نو سر ہیجر انہن کرا و حافظ ان نزلن ذکر یقیناً ہم نے ہم نے بے شک ہم نے نازل کیا ہے اس کتاب کو اللہ کی یاد کا ذریعہ اور ہم ہی ہیں اس کی حفاظت کرنے والے قرآن کو رحمت بھی کہتے ہیں سور قصص آیت نمبر چھیاسی سر قصص آیت نمبر چھیاسی ما کن تدری ما کن ترجوین القاعل کل کتاب نہیں تھے آپ کہ امید رکھتے تھے کہ دے دی جائے گی آپ کو اتنی عظیم و شان کتاب اللہ رحمت مربی کا لیکن یہ کتاب رحمت ہے آپ کے رب کی طرف سے رب کی طرف سے آنے والی رحمت ہے قرآن فرقان بھی ہے سورہ بقر ایک سو پچاسی نمبر آیت میں آپ نے ابھی پڑھا سورہ بقرہ میں آیت نمبر ایک سو پچاسی میں شاہران المن الحدا و الفرقان والفرقان والفرقان اور فرق کرنے والی کتاب ہے حق اور باطل کے درمیان فرقان سرے فرقان پہلی آیت میں بھی ہے تبارک اللذی نزل الفرقان علی ابدی لی للعالمین نظیر برکت ڈالنے والا اللہ ہے وہ ذات جس نے نازل کیا اپنے بندے پر فرقان نزل الفرقان علی ابدی جس نے نازل کیا فرقان کو اپنے بندے پر تو فرقان حق اور باطل کو جدا کرنے والا حق اور باطل کی تفریق کرنے والا قرآن کریم کو مبارک بھی کہتے ہیں ابھی آپ نے سورہ سعد انتیس نمبر آیت میں پڑھا سورہ سعد آیت نمبر انتیس کتاب ان الیک ہوئی لئی کا مبارک اللی دبرو آیاتی تی ولیت زک کرا الباب انزلنا ہوئی لئی کا مبارک ان مبارکن, مبارکن برکتو والی کتاب سورہ زخرف ذرا دیکھے آیت نمبر پچیس آیت نمبر چار پچیسواں پارا سورہ ظخرف پچیسواں پارہ آیت نمبر چارفی امل کتابی لدینا لا علی لا علی قرآن کا ایک نام علی علی اور یقیناً یہ قرآن لوہے محفوظ میں ہمارے پاس لا علی بہت اونچے مرتبے والی کتاب ہے حکمتوں والی قرآن کریم کا تیرواں نام حکیم ہے اسی آیت میں حکیم علی اس لیے کہتے ہیں کہ کتاب بھی اونچی ہے اور جو اس سے وابستہ ہو جائے نسبت وفا بنا لے وہ بھی اونچا ہو جاتا ہے حدیث میں آتا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ عرفہ بحاد الکتاب اقوام وزاروبی آخرین اللہ اس کتاب کے ذریعے بہت سی قوموں کو اٹھا دیتا ہے اونچا کر دیتا ہے اور بہت سو کو گرا دیتا ہے نیچا کر دیتا ہے قرآن کریم کا چودواں نام حکمت تم بالگا حکمتم بالغا وہ حکمت کی کتاب جو تجھے حق تک پہنچائے گی سور قمر آیت نمبر پانچ ستائیسواں پارا حکمت تم فمات نظر <سلام> یہ قرآن کریم حکمت کی کتاب ہے بالغتن انتہا تک پہنچی ہوئی صدق میں حقانیت میں یا پہنچانے والی بالغتن کا ملتن کریم کا ایک نام سبیل اللہ ہے اللہ کی راہ اللہ کی راہ عمران آیت نمبر ننانوے تیسرا پارہ چوتھا پارہ آیت نمبر ننانوے سبیل اللہ کلیال لما تسدون عن سبیل اللہ کہہ دیجیے او کتاب والو کیوں تم لوگوں کو بن کرتے ہو اللہ کی راہ سے اللہ کی کتاب سے منع کرتے ہو سبیل اللہ مراد کتاب اللہ قرآن کریم کو حبل اللہ بھی کہتے ہیں اسی سورہ سور عالمران میں آیت نمبر ایک سو تین ایک سو تین نمبر آیت وا بِحَبْلِ بھی جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا مضبوطی سے تھام لو حبل اللہ کو اللہ کی رسی کو صحابی نے پوچھا مل حبل اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حبل اللہ کسے کہتے ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتاب اللہ حبل اللہ الارض اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے حبل اللہ ہے تو حبل اللہ جميعا ولا تفرق ستارواں نام قرآن کریم نعمت اللہ ہے اللہ کی نعمت ہے اسی آیت میں وسکرو نعمت اللہ علیکم یاد کرو اللہ کی نعمت جو اللہ نے کی تم پر اللہ کی وہ نعمت جو اللہ نے تمہیں دی وہ کیا ہے وسکرو نعمت اللہ علیکم نعمت اللہ قرآن قرآن فضل اللہ بھی ہے اللہ کا فضل ہے سورہ نسا آیت نمبر 83 83 سورہ نسا پانچواں پارا آیت نمبر تریاسی وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ رحمتبہ الشَّيْطَانَ إِلَّا اللہ <قَلِيلًا> فَضْلُ فضل اللہ سریونس آیت نمبر اٹھاون میں بھی ہے کل بِفَضْلِ فضل وَبِرَحْمَتِهِ و بھی وَخَيْرٌ ہی يَجْمَعُونَ کہہ دیجئے محبوب بفضل فضل اللہ ہی و بھی رحمتی ہی اللہ کے فضل سے اور اللہ کی رحمت سے فضل اللہ قرآن اللہ کی رحمت ایمان قرآن برہان بھی ہے برہان دلیل آیت نمبر ایک سو چورہتر سر نسا چھٹا پارہ ایک سو چورتر نمبر آیت سورہ نسا سد جا کم برہان ربی کم اول گو بے شک آ گئی تمہاری طرف برہان من ربی دلیل تمہارے رب کی طرف سے برہان اس دلیل کو کہتے ہیں جو بنا ہو مقدمات یقینیہ پہ تو قد جا برہان برحان ان قرآن یقیناً آ گئی تمہارے پاس برہان یقینی دلیل قطعی دلیل تمہارے رب کی طرف سے زلنا الیکم نوراً مبینا اور نازل کیا ہے ہم نے تم پر نور واضح قرآن کریم کو خیر کثیر بھی کہتے ہیں بہت بڑی دولت سورہ کوسر میں فرمائے نہ آت نا تو سر بقرہ میں فرمایا آیت نمبر دو سو انہتر دو سو انہتر نمبر آئے تیسرا پارا یو تل من یشاؤ و میو تل حکمت فقت او خیرن دیتا ہے اللہ قرآن کا علم جسے چاہے اور جس کسی کو دے دیا گیا علم قرآن کا تو فقد اوتیا خیرا کثیرا یقینا دے دیا گیا اس کو بہت بڑا خیر خیر کثیر قرآن وعید بھی ہے وعید عید سور قاف آیت نمبر اٹھائیس چھبیسواں پارہ آیت نمبر اٹھائیس سور قاف چھبیسواں پارہ آیت نمبر اٹھائیس کال تخت سمول دیا وقد قدم تو علئی کم وقد قدم تو علئی اور یقیناً میں نے پہلے بھیجا تھا تمہاری طرف قرآن کو ڈرانے والی کتاب کو وعید قرآن میزان بھی ہے میزان سورہ شورہ آیت نمبر گیارہ آیت نمبر ستارہ پچیسواں پارا آیت نمبر ستارہ سورہ شورا اللہ اللذی انزل الكتاب بالحق والمیزان اللہ وہ ذات ہے جس نے نازل فرمایا کتاب کو بالحق بالحقار الحق والمیزان عطف اتف صفت الصفت یعنی طول کی کتاب حق اور باطل کو اس پہ تولا جائے گا ہر عقیدے کو اسی قرآن پہ ہر بات کو تولا جائے گا میزان ہے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ سیوتی نے 48 اور ہمارے مشائق تقریباً 60 سے زیادہ نام ذکر کرتے ہیں میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں توالت کے ڈر سے کچھ نہ کچھ آپ سمجھ چکے ہوں گے قرآن کریم کی تعریف کے عنوان سے کہ قرآن کون سی کتاب ہے اس کی کیا کیا صفات ہے کس نے بھیجا کب بھیجا کس کے ہاتھ بھیجا کس کے اوپر بھیجا اور نازل کیا کس لیے بھیجا یہ تقریبا ہم نے اسماؤل قرآن کے ذریعے واضح کر لیا بتوفیق اللہ تعالیٰ کہ یہ قرآن کریم بہت سی صفات عالیہ کی حامل کتاب ہے اور اصل علم کا نام ہے بنیادی علم جو علم جس کو کہتے ہیں وہ قرآن ہے الزم القرآن ارم تل ہدا فل علم تحت تدبر القرآنی العلم ما قال اللہ وقال رس اولو صاحاب ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کسید نونیہ میں ذکر کیا اللہ کے بندے الزم القرآن اگر تو علم حاصل کرنا چاہتا ہے ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے تو قرآن کے ساتھ نسبت وفا پیدا کر دو الزم کیوں فل تحت تدبر القرآن تمام علوم قرآن کے تدبر کے نیچے نیچے ہیں کیونکہ علم کہتے ہی اسی کو ہیں العلم ما کال اللہ وکال رسولی وکال صحابت العرفانی علم جو اللہ نے کہا اسے کہتے ہیں جو رسول اللہ نے کہا اسے کہتے ہیں وکال صحابت جو صحاب کرام نے کہا اسے علم کہتے ہیں جو علو العرفان لوگ تھے بہت سمجھدار اور فہم و فراست رکھنے والے لوگ تھے تعریف القرآن کے بعد دوسرا عنوان ہے موضوع قرآن, قرآن قرآن کس موضوع سے بحث کرتا ہے چونکہ آج پہلا دن تھا اور ہمارے ساتھی اسباب اور وسائل بھی ٹھیک کرنے میں مصروف ہیں انشاءاللہ العزیز کل سے تفصیلی درس ہوا کرے گا دور تفسیر کے انداز سے کوشش یہ کریں گے کہ ہم ظہر کے بعد تا نماز عصر درس کریں گے ان اللہ العزیز۔ لیکن آج یہاں بھی ساتھی جو یہ آلات اور اسباب ہیں اس کو ٹھیک کرنے میں اور اس کی تیاری میں مصروف ہیں اور کوشش ہے کہ بہتر سے بہترین اور اچھے سے اچھا ترین ہو جائے آپ تک قرآن کریم کو پہنچانے کے لیے ہر ممکن وسائل ہم استعمال کر رہے ہیں آپ کی دعائیں ہمارے ساتھ ہوں اللہ امداد کرے تو ان اللہ عزیز اللہ کی توفیق اور امداد اور نصرت کے ساتھ یہ دور تفسیر قرآن اچھے انداز سے ہم آپ تک پہنچائیں گے لیکن چونکہ آج ابتدائی نشست تھی پہلا دن تھا میرا تو ارادہ یہ تھا کہ میں پہلے دن سے جو طلبا میرے ساتھ رہ چکے ہیں ان کو بھی میری طبیعت کا اندازہ ہے پہلے دن سے ہی بالکل مستقل سبق ہوا کرتا ہے لیکن چونکہ آج طلبا تو نہیں ہیں اپنے اپنے گھروں میں بھی انتظام کرنا ہوگا ان کو نشست بنائیں درسگاہ کا انتظام کرے گھر میں حجرے میں مسجد میں بیٹھک میں جہاں کہیں بھی آپ کو ممکن ہو اور سہولت ہو آپ اپنے لیے درسگاہ بنائے وہاں قرآن کریم رجسٹر قلم کاپی وغیرہ تمام اسباب اپنے پاس رکھے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ دعوت دے تشہیر کریں اور اہتمام کے ساتھ آداب کے ساتھ قرآن کریم کے سامنے بیٹھے ہم نے اس سال درس قرآن اردو میں کرنے کا فیصلہ کیا باوجود اس کے کہ اردو میری اپنی زبان نہیں تو دقت بھی ہوتی ہے پشتوں میں میں بس با سہولت اور اچھے طریقے سے درس کر دیا کرتا ہوں بنسبت اردو کے لیکن چونکہ زیادہ رفقا نے اردو میں درس کرنے کا مطالبہ کیا تھا چند ساتھی ایسے بھی ہوں گے جو اردو پہ نہیں سمجھ سکتے تو انہیں نا امید ہونے کی کوئی ضرورت نہیں آپ قرآن لے کے درس قرآن کی نیت سے سیکھنے کی نیت سے بیٹھا کریں آپ کو اللہ قرآن کی علوم بھی دے گا اور اردو زبان پہ بھی دسترست حاصل ہوگی آپ سمجھ بھی جائیں گے اردو کو اور قرآن کریم کے علوم بھی آپ کو اللہ نصیب فرما دے گا جتنے ساتھی بھی سماعت فرماتے ہیں درس کو وہ اپنے اپنے نام اور اپنے اپنے علاقوں کے نام گاؤں کے شہر کے نام وہ ہمیں اسی فیس بک پر ارسال کریں اور جو ساتھی مستقل درس قرآن میں شامل ہوں گے ان شاء اللہ جو قابل استعداد اور صلاحیت رکھنے والے رفقا ہوں گے تو ہم درس کی احت... درس کے اختتام پہ انہیں صد فراغت بھی دیں گے قرآن کریم کے درس کی اسناد بھی دیں گے تو جتنے ساتھی بھی درس سماعت کرتے ہیں خواہ وہ ملک میں ہوں پاکستان میں یا بیرونی ممالک سے ہوں جہاں کہیں بھی آپ درس قرآن سنتے ہیں اور سننے کا ارادہ رکھتے ہیں تو آپ اپنے اپنے نام بمائے پتہ اور ٹیلی فون نمبر موبائل نمبر ارسال کر دیں ہم ریکارڈ بنائیں گے وقتاً فوقتاً پوچھتے بھی رہیں گے اپنے ساتھیوں سے طلباء کرام سے کہ درس قرآن میں شرکت باقاعدہ اور باضابطہ ہے یا نہیں ہے آپ کے مفید مشورے بھی ہمارے لیے فائدہ من ثابت ہو مشورہ دینا چاہیں تو بذریعے میسج اپنے مشوروں سے بھی ہمیں مستفید فرمائیں درس کے بارے میں جو آ جو مشورے جو سوچ آپ کی ہو ہم اسے بھی اپنے مشورے میں داخل کریں گے اور اگر ہمیں بھی فائدہ مند لگے تو اس پہ عمل بھی کریں گے انشاءاللہ العزیز تمام ساتھیوں سے دعا کی درخواست ہے مجھ حقیر ناچیز کے لیے دعا بھی کریں بہت بڑا کام بہت چھوٹے سے انسان اور بندے کے ہاتھ لگ گیا اب اللہ استطاعت اور استعداد دے لیاقت اور رشد و ہدایت دے کہ ہم اچھے طریقے سے اللہ کی کتاب کی خدمت کر سکے عقول ولی حاضافر اللّہ علی ولکم ولی سائر المسلمین هو الغفور الرحیم اللّہ مقوینہ فرضا و خضل الخیر بنا سطینہ وجا منتہا رجا انلا الہ الا انت تلمستان وعليك البلاغ لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم اللهم جعلنا ممن يحلل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابه ويتلوه حق تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا يا أزل جلال والإكرام اللهم ارفع عنا البلاء والوباء اللهم مردانہ و مرد المسلمین ہم سے الناس صرب النا اسبی عدی کا شفا اللہ کا شف اللہ تھا اللہ نسل کا حب کا وہ حبا کا وہ دین حب دینی کا و کتابی کا وہ حب معیو کا وہ عملی کرب نا اللہ حبی قیاض الجل یہ اللہ جو پریشانی تمام عالم میں پھیل چکی ہے تیری ناراضگی کے آثار ہے اللہ تو ہمیں معاف کر کے راضی ہو جا اے اللہ تمہیں ہم ہمیں معاف کر کے راضی ہو جا اے الہ العالمین تمام اسلامی ریاستوں سے ہی دور فرما دے امت مسلمہ کی حفاظت فرما دے تمام مسلمانوں کو اپنی حفاظت میں لے لے اے اللہ جتنے بیمار ہیں انہیں شفا عطا کر دے جتنے دروں سے قرآن چل پڑے ہیں اللہ انہیں ترقی عطا فرما جو ہونے والے ہیں اللہ ان کے لیے راہیں کھول دے یا اللہ قرآن کے نوکروں کی حفاظت فرما ہمارے اساتذہ ہمارے طلباء و تلامیزہ ہمارے رفقا اور رشتہ داروں کی حفاظت فرما یا اللہ اپنے نبی کے ہر ہر امتی کی حفاظت فرما صلی اللہ تعالیٰ عرخل محمد وصحب حجمت کے